رحمان رحیم سامع نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو یہ عام لوگوں کی مستقبل کی ہے بدقسمتی سے اس سے متاثر ہو کر جماعت اسلامی اسلامی جواب بھی اپنے منشور کا اور اپنے دستور کا اور اپنے بانی حضرت مولانا سید ابوالی رحمت اللہ علیہ کا ان کی افطار کا بیڑا کر دیا راجوں کے ساتھ پاک کر مولانا موجودی علیہ الرحمت نے کمیونسٹوں کے مقابلے میں ان کے اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے ایک انتہائی والا کی بات تحزین ملکیت کے نام سے لکھی زمین کی ملکیت کے نام سے لکھی جس کے اندر انہوں نے پران و سنت کے درائل سے ثابت کیا کہ ذرائع پیداوار اپرادھ کی ساتھی ملکیت ہوتے ہیں جس شخص نے حرام طریقے پر ذرائع پیداوار کو حاصل کیا ہو دنیا کے کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اس سے اس سے ہی کو کی یہ پیداوار کو چھیننے کی گزارت ہے ہاں یہ الگ بات ہے اگر کسی شخص نے کوئی مال حرام طریقے سے کرایا ہو حکومت کو معاشرے کے سربراہوں کو ایک بہت بہت قاتل ہے اس خراب کے کمانے والے کو سنا دیجیے اور اس خراب کی کمائی کو اس سے واپس دیں لیکن شری طور پر جائز طور پر حلال طور پر اگر کسی شخص نے کوئی چیز کمائی ہے تو یہ کا کوئی شخص اس نے اس کی حلال کمائی کو چھیننے نے کہا کو نہیں رکھتا یہ کیا کا بنیادی اس کو اسلام کی بنیاد ہی اس بات کا ہے اور روزانہ نے اسی کو بنیاد بنا کر دی. یہی یہ وصول ہے کہ نام اور سندر کے اندر پران کے اندر اگر اس طرح لوگوں کے حقوق کو رتم کیا جائے کوئی جھوٹ مار کی جائے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا لوگوں کے اندر خلال رزت کی فراہمی کی جذبات اور انگیں ختم ہو کر رہ جائیں گی خواہش حلال کمانے کے لیے جدوجہد نہیں کرے گا انہیں اصولوں کو بنیاد بنا کر مولانا نے ان افطار کی جو خالص کمزم کی وغیرہ ہے شریف کی محاذ کی بچسپتی سے سلکار علی فٹوں کے افطار نے اس ملک کے اچھے خاصے لوگوں کو خاطہ متاثر کیا میں سمجھتا ہوں کوئی بات جس کو متاثر کیا کیا لیکن یہ سرمناک بات ہے کہ کوئی تین نوجوان مسلمان جماعت مذہبی جماعت کسی کے فخم کے افطار سے متاثر ہو کر اپنے نظریات پر کو تبدیل کرے جان مولانا مزودی نے سخت بحال پر کی منصور کے اندر تبدیل کرنے کی حیثیت اپیل کیا ہے یہ کتنا اس لیے زور میں پکڑا کہ جماعت اسلامی نے سمجھا کہ بہرحال ہمارے باندھ کے اوتار بازے ہے اگر ہم نے اس کو زیادہ اجاگر کیا انتشار ہو. وہ انتشار کر رہا ہوں وہ ہوگی ہو تو اس کی بات یہ ہے کہ چند لوگ جو کہ اچھے ہوئے اور اچھے قطع ہیں میں ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کرتا لیکن ان سے بالکل دبایا کتاب و سنت سے بالکل نبا کے انہوں نے بھی سختی سے کے لیے کہ لوگ ہم کو ترقی پسند ہے اس بات کو یہاں تک اپنایا اور وہ بات کہیں جو آج تک چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی سے نہیں نے نہیں تھی انہوں نے آپ کی زمین کو ٹھیکے پر دینا حرام ہے آج تک پوری شریعت اسلامیہ کے اندر کسی نے یہ پرواہ نہیں کیا کیوں نہیں لیا سرجو کے ساتھ بات کرو یہ سکتا کی ریواج ہے کہ محمد ال رسول اللہ نے اپنی زمین ٹھیکے پر دے دی تھی اور رسول اللہ فوت ہوئے وہ آپ کی زمین کھینکے پر تھی اب کوئی جاس بے خوب یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اس رسول حرام گھر بات یہ ہے لوگ سختی شہرت کے لیے یا اپنی جہالت کی بنیاد پر مسائل کس, کسی جماعت اسلامی نے بھی حرام نہیں کہا کسی جماعت نے جنہوں نے متصل ہوئے بھوٹوں سے سادھی نے منسی کا قانون انہوں نے مانا انہوں نے بھی اس کو حرام حلال حرام کی بات انہوں نے نہیں چیز جائز نجائز کی بات نہیں ان کا مسلح کی بات کی بات بے فوس ہے انہوں نے حرام کرنا شروع کیا اور بخاری کی ابھی تھی کہ رسول اللہ اپنی موت تک اپنی زمین ٹھیک کر دیا پھر اس پر بس بلکہ ابو بکر نے بھی رسول کی زمین کو ٹھیکے کر دیا پھر عمر نے رسول کی زمین کو ٹھیک کر دیا حیرم کیا حیرت کی بات کہ اصل بالکل پیدل اکل تک سے ہوا لوگ مجھ میرے پاس آئے میں نے ان کو کہا سنو پہلے اپنے علم کی اطلاع کرو پہلے پڑھو صرف چار لکھ سے دے دینا اس کو کوئی علم نہیں کہتے جس مسئلے میں میں نے ساتھ کہا ہے ابھی آپ جانو موجود ادھر میں نے مسئلہ پوچھا ہے جانور کے بارے میں میں نے کام اس کو معلوم نہیں یہ نہیں تو بڑا مشکل مسئلہ ہے پچی کچی کا جو لوگ مسئلہ کرتے ہیں دیا وہ بھی مسئلہ جانتے ہیں کہ جانوروں میں کتنے کتنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس سے کبھی فائدہ نہیں پڑا مجھے کبھی واپس نہیں پڑا میں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے اس بات کے کہ میں یہ کہوں مجھے یاد نہیں اللہ رسول کے دن میں ایسی بات سے جا دوں اللہ رسول نے نہیں کہی مجھ کو قیامت کے دن رب کیا سوال میں رب کی مار میں بنوا دوں دین کے بارے میں معاملہ کرتے ہوئے سستا دیتے ہوئے خود کو ان کرتے ہوئے بہت موقع ہوتا ہے اور اس میں کوئی بےلوی کی بات نہیں میں نے کہا ہے ابھی جو میرا چھوٹا بچہ ہے سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا پانچ سال کا اس کو میں کہوں کہ پانچ کے بعد رستا دیکھ کے آ گا کہ ان کو کتنی زکاط ہے اور بکریوں کا بڑا موٹا بچہ لیکن چونکہ ہم دیہات میں نہیں رہتے شہروں میں رہتے اور شہروں میں کوئی جانور نہیں رکھتا اس لیے میرے باتے طور پر ظاہر تو یہ آدمی مجھے پالا نہیں کرتا کوئی ضرور ہے کہ آدمی ہر بات میں جانور ہے میرے ایسے ہی ایک شخص کو جب میرے پاس گھر تشریف لائے میں نے بڑا تخت و دیا۔ میرے پاس آئے اب اس کو کہہ دے جی آپ نے برابر فصلہ میرے مطلب کیا میں نے کہا میں نے دیا لیکن میں یہ کہتا ہوں جو ایسی چیز کو حرام رہتا ہے جو رسول اللہ نے کی ہے اس سے پیچھے نماز نہیں ہوتی کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کا ہے یعنی رسول کا پتل ہی اس کو بڑا کیا ہے یہ انتہائی گرتاخی کی مسالت کی بات ہے اس لیے پھر اس سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے ایسے فتنوں کا دروازہ کہ جو سوائے کم اختیار کیے ہوئے آپ اس دروازے کو بند اگر زمین جو ذریعہ پیداوار ہے اس کو ٹھیکے پر دینا حرام ہے تو مکان کو کرایہ پر دینا کیسے آرام ہو وہ بھی دریہ پیداوار سمجھائیے پہلے بات سے نہیں پھر مکان کرایے پر دینا کیسے آرام ہو پھر گاڑی بس کرایے پر دینا کیسے آرام ہو پھر سارا ٹیکسی کرایہ پر چلانی کیسے ہلایا پھر فیکٹری ٹیکے پر دیتے ہرایا یہ جی بے خوشی کے ساتھ کہ جو کام انہیں نقصان ہو رہا ہے جی کس کے ساتھ محمد رسول سارے کام خود کیا کرتے کوئی دنیا کے اندر ایسا بندہ ہے جو سارے کام خود کرتے بولو فیکٹری آپ خود چلاتے ہیں پانی جاتا مزدور چلاتے ہیں اور مزدوروں کو بونس دے کر آپ یعنی مزدوروں کی دو ترقی ہیں ایک بونس پر آپ رکھے ہوئے نفے میں چیز کیے ہوئے ہیں کچھ کی آپ نے نوکری رکھی ہوئی یہ کیا بات ہے انتہائی ہے مختلف اور مجھے میں پورے حصول کے ساتھ کہتا ہوں ایسا مسئلہ بیان کرنے والا مکمن چاہے اور اس کو جس نے کوئی مسئلہ بدلا دیا ہے لوگوں میں بنا مشہوری ہوئی ان سے اسی مسئلے پر کیا کوئی بات ہے جو کام رسول اللہ نے کیا جو کام ربول بکر نے کیا جو کام عمر نے کیا ان کو آپ آرامت دیں صلی اللہ علیہ وسلم ناچ کے وہی تھے اگر بسی تقاد کے مطابق بھی کوئی ان سے سی ادھر کی بات میں ہوگی آسمان سے نہیں آ جاتا کتنی موٹی بات ہے آپ اچھی طرح جس پر سمجھے جائیے کوئی اشرم کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے مجھے زیادہ دکھ اس بات پر ہوا جس پر میں یہ بہت غصہ آیا ہے کہ مجھ سے سمجھ کے گئے ہیں اور بعد میں اپنے خطبے میں جا کر جی میں نے ان سے پوچھا ہوگا مجھے کوئی حدیث نہیں بتا <تصف> شہر کی بات ہے <تصف> یعنی مجھ سے تو سمجھ کے گیا مران کے گئے اور وہاں جا کے اپنے خطبے میں جا کے گاڑی حجی مجھے میرے نے ان سے پوچھا تو بہت وہ بیان کر کے تو بچے کو جتنے ہمارے یہاں بلگول مران پڑی اس کو بھی یہ دیز آ ہے یہ بھی تو بڑی بات ہے یہ وہ جاہل کہہ سکتا ہے جس نے مدرسے کا چھے رہنا دیکھا جس بچے نے ہمارے مدرسے کے ابتدائی بچے نے جس سے پہلی جماعت دس جماعتیں ہوتی ہے ہمارے دینی رسوں کو جس سے پہلی جماعت پڑھی ہے بلوب البرام اس کا بھی اس پر سے کہیں گے اور وہ جا کے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے میں نے پوچھا جی مجھے کوئی حدیث نہیں بتلا سکتی عجیبوں کے پاس ابتدائی اویز کی کتاب میں آتا ہے کہ کال تک تو خیبر اب خیبر جو تھی محمد الرسول اللہ نے یہودیوں کو ٹھیکے پر دی رکھی پھر ابو بکر نے ان کو یہودیوں کو ٹھیکے پر دیے رکھا پھر عمر نے یہودیوں کو ٹھیکے پر دیے رکھا حتہ اجلاح عمر جہاں تک کہ رسول اللہ کے فیصلے کے مطابق کہ جزیرہ عرب میں کسی غیر مسلم کو رہنے کی اجازت ہو نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے طرح جہاں سے خیبر سے یہودیوں کو جلاوٹ اتنی مرغی تھی ہاں اس کے کی اندر کیا بات کہانی چاہیے میں نے اس قانون کو بھی بزرگوں کو سمجھایا تھا اگر آپ کو مسئلے کا شوق ہے حلال حرام کا بتانا بھی آ رہا کہ آپ کتنی مسئلہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں مسئلہ میں بچاتا ہوں فتوا میں نہیں لے سکتا فتوا میں موقعی سے سکتا ہوں میں نے کہا اگر کسی کو شوق ہے تو یہ کہیں جس طرح امان صاحب نے کیا ہے چلو جی اس میں مسئلہ ہے بیڑا گرم بھی کیا ہے بھی اپنے آپ کو یعنی بیڑا گرم تو ضرور ہو گیا ہے. لیکن کم از کم شریعت کے اندر ترمیم کی جنگ تو انہوں نے شریعت کا نام بدلا کہا جی مسلط ہے چلو میں تو اس پر بھی اعتراض کرتا ہوں کہ یہ بھی کہنا نہیں چاہیے اگر مسلح ہم لوگوں کی دیکھیں گے تو پھر یہ مسلح کی کوئی انتہا پھر آدمی چلتا ہی جاتا ہے مسلحتوں کے بیچ لیکن میں اس بات پر جہاں تنقید کرتا ہوں اس مسئلے پر وہاں ان کی تاثیر بھی کرتا ہوں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ قابل تعین بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں شریعت کا نام انہوں نے بالکل اس پہ جہاز جہاز کی بات نہیں یہی بات میں نے اس بزرگ کو بھی کہی تھی کہ آپ کو اگر مسئلہ کی تاکین کا شوق ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے رام حلام کچھ اس میں رسول اللہ کا نام آتا ہوں ہم کو کیا ہاتھ ہے رام حالات میرا ایمان یہ ہے مسئلہ یاد رکھیے گا قیامت تک انشاءاللہ شاء آپ کو فائدہ پہنچائے گا جس مسئلے کے اندر صحابہ کا اختلاف سن رہے ہو کہ نہیں سارے بول کے مطلب سن رہے ہو سمجھ بھی آ رہی ہے مسئلے کی جس مسئلے کے اندر صحابہ کا اختلاف کے ساتھ یہ اللہ کے مدن سے اصولی مسئلہ الحمدللہ چار دن مدرسوں میں گھٹنے توڑے اصولی مسئلہ آپ کو بتانے لگا جس مسئلے کے اندر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو اس میں حلال حرام کی بات ہو؟ نہیں کرنی چاہیے اس میں حلال حرام کی بات ہو اس پہ یہ کہنا چاہیے پھر کریے اس میں کیا کہنا چاہیے پھر کریے ہم کرے ہیں جانا ہے لیکن حرام حلال کی بات جس نے صحابہ کے درمیان کیونکہ سارے کے سارے صحابہ رسول اللہ کے ساتھ سل ہو اور اچھے جا کے رسول اللہ کی اپنی بات اس کے بارے میں ہم حرام وحابہ بتا دیں اور پھر جو میں نے بات کہی ہے اس کو اچھی طرح پکا لیں اگر ہم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 جو کمائے وہی کھائے یہی کمرسٹوں رستوں کی انجنگ چھوڑی پھر تمہارے اندر اب کم رستوں میں کیا ہے شرم کی بات ہے سوچ کی بات ہے یہ بات آئی تھی چونکہ بات کو بہت زیادہ خوشال ہے مجھ سے پیش کمار بالکل بھاری نے مدد بھی کہا میں نے کہا کہ میں بھی کبھی گردے میں کہہ دوں گا اب خدے کا بار سے سوار اس سے نہیں دیا جاتا تھا میری حالت نہیں ہے میں آج تک نہ کبھی مسلا کرتے ہوئے کسی کی پہ رکایا کرتا ہوں نہ کبھی میں نے نام لیا ہے بلکہ میرا دستور سطح رست یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کا نام لے کر مجھ سے کا پوچھے تو میں جواب دے دیتا میں نے تو مسئلہ ویسے پوچھو نام دینے کی ضرورت ہم بندوں کی مخالفت نہیں کرتے ہم تو مسئلے کی حل اور باتوں کی محالفت کرتے لیکن چونکہ یہ بات اخبارات میں بھی بہت آئی ہے اور ایک اچھے بڑے دوست جن کو لوگ اچھے دہلی ان کو چینک کرتا ہوں لیکن ہر خاص لوگوں کو خراب کرے اور اپنی کوئی گراؤنڈ لے اور آج ہی کس طرح لکینگر مرد مسئلے مینٹ موسم نہیں کرتے ان کو پتا نہیں بچاروں کو سمجھ میں نہیں آتا لگتا بالکل کچھ ٹھیک ہے کار میں ان کی مدد کر رہا لوگ تو مبارک ہے لیکن یہ تو نہیں کہ آپ علم کے اندر میں اپنی ٹانگ چھیڑنا شروع کر دوں یہ علم کے مسائل ہے میں نے ان کا مطلب سنا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی عام عظیم مطلب ان کیا کہتے مجھے اس کا ہی بتا آپ نے کئی عام مسائل کو آپ کہتے ہیں اپنے والدوں سے جا کر اتنے بڑے مسئلے کو آپ لال اور پھر اس کا نتیجہ اتنا خوشناک ہے جس پر میں بہت زور لگا کے ہاتھ سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بچپن کی بات ہے کہ اگر ایک دفعہ میرا روی کا جنگ پسندی کا تجنڈ کا دروازہ کھول دیا جائے پھر اس دروازے کو کبھی بند کیا جا سکتا گھر دینے والا بند ہوتا اسی لیے محمد فیم کا طریقہ رائی ہے اور امار کا طریقہ رہی ہے کہ فتنے کے دروازے کو کھول نہیں نہ دو فتنے کے دروازے کو ایک دفعہ کھل گیا پھر بند ہو سکتا یہ ہے اصل بات اللہ سے وہ ہے اللہ مجھ کو آپ کو اور ہم سب کو خال اپنے دین کی سمجھ اور اپنے دین کی خدمت کی کاپی کرا کروائے بڑا اہم مت رہ گیا ہے اتخاب کا آئی چونکہ اتخاب ہے اس لیے کافی مقصد گزر گیا ہے پانچ منٹ کے اندر اس مسئلے کو لیکن میں اس مسئلے کو کہنے سے پہلے دوبارہ آپ کو یہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جو شخص ایک ذریعائے پیداوار کو حرام کرا دے باقی ذریعے پیداوار بھی جائز رہ سکتے ایک ہی ہے نا اصول تو صحیح ہے کہ وہ اصول ہے کہ لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ ایک اصول ہے ساتھ میں جائیے دیکھے کہیں دی. بڑی دی واضح بات کرنی کہیں اس سے سلسلوں کا بہت بہتر کھلے گا کے فٹوں نے پولیس میں کیا گیا ہے اب اس کی بیٹی نہیں کرتی ہے کہ ہم نیشترائیزشن جو نیشنلائزیشن کو ڈی نیشنلائزیشن کیا ہے کیا ہے اپنا دوسرے والے میں اب اس کو دن دوا کی صورت میں درد نہیں کریں کیونکہ کو پتہ ہے کہ باپ نے بیٹا نہیں کر دیا کاشن کا اور آج یہ بات سیکھ لو کامونیزم گرم توڑ ہے اس وجہ سے کہ کی چورنگ اکاؤنٹ ہو چکی میں نے چکر کے کہ کانونیزم کی سب سے پہلی لمبا کمونزم کی سب سے پہلی تجربہ دار روپ تھی روکنی بڑی تجربہ دار کیا دونوں کے اندر دونوں کے اندر نظام رائٹ ہوا مطلب یہ تھا کہ کمونزم کی تھیوری کا اویلیبل نہیں ہے کمونزم کی تھیوری کا ہے کہ کوئی نہیں کوئی گڑبڑا اور ایک ہی گڑبڑا اور نبیت ازار کی اس کا نام کرنے میں خود کمزم کے ساروں نے اور کمزم کے براہموں نے کمزم کے سائنوں نے اپنی اپنی تجربہوں میں اس بات کو محسوس کر لیا کہ کمزم کو اپنے مکسر ملکوں میں رائج کیا جا سکتا سوچ لائٹ سینٹیکٹ سوشلزم کے نو پر سوشلزم کے نو کر دوسری بات نہ سمجھے آج روس کہ پورے دنیا کے پر کتنا بڑا دوسرا نے کیا کہ لوگوں کے کو کیا کے کو کیا ختم نہیں کیا کو کیا خیر اپنی کافی ضروریات کا غلہ بھی پیدا کر سکتا امریکہ بدلاش ملک ہے بہت برا ملک ہے لیکن کافی لڑکیت کے اصول کی بنیاد پر روس سے کہیں سوٹا ہونے کے باوجود کروڑوں تک رلا پوری دنیا کو سپلائی کرتا اور یہ فطری بات ہے نیچرل بات ہے اللہ کے اصول قدرت اور فطرت کے مطابق مجھے اگر پتا ہو کہ یہ جو زمین ہے جس کے اندر ہم کھڑے اس کی پیداوار کے اندر مجھ کو کوئی منفرد حاصل نہیں ہوئی مجھ کو ساتھی طور پر کوئی نفرت نہیں ہونا مجھ کو کیا ضرور پہ لے کے بیٹھے تو کتنا یہاں اپنے آپ کو چکا رہا میں کہوں گا دو لوٹیاں مجھ کو مل رہی ہے دو عجیب بھائی مل جائے اے رام نے بیٹھا تھا میرے کو قدرتی بات ہے اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے گاس نے جو نتیجہ کی فکل سوپ نے کیس کیا تھا گھم کر اس نے تھا کہ اصل چیز ہے آج انسانی سطح سے سال کیا کہ جھوٹ بولتا تھا آج تھا اصل چیز نہیں ہے اصل اللہ کا دیا ہوا نصیب اور دوسرے طور پر اللہ کی دی ہوئی نقل ہے سارے لوگ جو ہم یہاں تھے آجیوں کے ساتھ جتنے ابھی آئے سارے ان کے پاس پاکستان بندے انہیں کچھ بھی نہیں تھا لے کے آیا تھا سب کا پاس کچھ نہیں تھا سب نے ایک جگہ سے شروع کیا سن شروع میں ان کی بات کرتا ہوں سب نے اکٹھا شروع کیا کسی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کیا وجہ ہے کہ ایک کروڑپتی اور بھی آ رہا ہے ایک دکان میں اور ایک بات میں دو بھائی کھولتے ایک کتنا پرواز ایک جیسی دکان ایک ہی بازار ایک ہی مارکیٹ ایک ہی منڈی ایک ہی جگہ ایک ہی بزنس کا ایک بھائی سال کے بعد لاکھوں روپیہ ڈھاکہ نکالتا ہے اور دوسرا بھائی دس لاکھ روپیہ ڈھکا نکالتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں اگر میں یہ امیر اور غریب کہتے ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سرمایا سرمایہ کو نہیں کراتا بلکہ اللہ کی رحمت وسیبہ اور دوسری انسان کی کاروباری آدمی مجھے اس کا اس لیے کاجر کہ میں کاروباری کے میں پیدا ہوں گا, ہوا ہوں خود کروائی کرمایا نہیں چلتا کاروباری آدمی سویا ہوا ہوتا ہے نیب کے اندر ان سے جو کاروبار کرتے ہیں اس کے دماغ کا کمپیوٹر چل رہا ہوتا ہے کہ صبح کس سے پیسے لینے ہیں کس کو لینے سودہ غریب میں ہے کس کو بھی ہے میں بستر پر کروٹ ہوتے ہوئے جنگر آدمی نماز کرتا ہے اور اللہ لوگ کرے اور جنگ و نماز کے لیے رسم چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن جنگر آدمی نماز کر کے گھر آتا ہے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اس کی صبح ہو جاتی ہے دین نہیں آتی کیوں کہ بدلتے کروٹ یہ سرمایا اگر کام کرتا ہے تو اس کو کروٹیں بدلنے جو سو جاتا ہے اس کی قسمت لی وہی کبھی کامیاب ہوتا کاروبار کاروبار میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے اپنے کو ہر وقت کیا کہتے ہیں کہ کیا کر رہے کیا کرنا اور اگر آدمی کو جملور کی طرف کمرےزم میں لگا دیا جائے یہ لوگ آ کر ہل چلاؤ کہ اپنے لگے کراؤ دونوں کی ضرورت دماغ میں آنے میں تو قسم لگاؤں گا دماغ کی مجھے ضرورت میں ملے پیداوار میں یہ کہا تھا کا جیسا ہوتا ہے محمد الرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت علی تجارت کے بارے میں سنا کے بات نہیں اگر آپ ڈر جائیں گے تو آج وہ ڈر لیں گے تو دقت اگر ڈر ہو جائیں گے کوئی بات نہیں کل ان شاء اللہ کارجات رکھنے یہ بھی مسئلہ بڑا ہے کہ نہیں ہم بول بھائی ہو کہ نہیں مسئلہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی ساتھی آیا سروے صلی اللہ علیہ وسلم نے سربایا ساتھی جا مجھے ایک بکری کی ضرورت کا بکری خریدتا ایک سونے پی ایٹ کہ فون کا لوگ کیا میں بکری خریدتا وہ آدمی بڑا ماشاء اللہ کاروباری ہے غریب آدمی بہت ہشیار جب میں یار والے رشتے دار کا فکر ہمارے بلکہ کافی کرا تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے بکری آٹنا پکڑی سو روپئے کا نوٹ مجھ سے ہاتھوں پکڑوں گا جبھی بات اللہ علیہ وسلم کی بات میں دیکھیے یار کلر یہ بکری بھی لیجیے یا پھر سو روپیہ بھی لیجیے گا علیہ ریسٹورینٹ کبھی کسی کا مال قبول کرنا سوارا نہیں سب میں صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا ہر تھا اور بعد میں ڈاکٹ بھی نہیں دیتا نبی ریس لگنا سچے چیز تھے اور ایک دم مل کے بعد بھی نہیں کہا کسی پیروں ہم نہیں من میں نے کہا پیروں کو ہم مانتے ہیں پیڑے والا پیر ہم مانتے ہیں لینے والا پیر ہم نہیں مانتے تو پیڑے والا ہے تو ان کو منوا دوڑا ہے تو ہے رو رہے ہیں میں کہا انہوں نے کسی کہ ہمارا نبی امریکہ موہن منہ رسول رہا سمجھا کبھی کسی سے نبارا یہاں کہ بندہ آیا ہے سو روپئے کا نوٹ بھی پکڑے ہوئے ہیں بکری بھی لے کے آج آپ نے برمایا میں اس کو پس کو کھا رہا بھائی تکلیف نہیں پڑا کہ یار فولہ میں نے ایسا پودا کیا آپ خوش ہو جائے آپ نے کہ برمایا کہا میں سارا بازار پھر کے اس سے کے میں نے بکری لی یار اللہ جب بکری لی تو اس کو دو سو روپئے کا پروبر کر دیا پھر دو سو روپئے کر کے پھر اسی طرح کی وقت کے پاس آ جائیں آپ کا نوٹلی آپ کو واپس کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلے کاروبار میں برکت کرنا تو کبھی ڈھانچہ اٹھا سکتا نہیں لا رہی سر نہیں یہ فائر پہنچے ان کا تو کہہ رہے یاد صلاح کرے باقی کیوں کہ آگے نے سے کاروائی نہیں کبھی لیا تو وہ نہیں کرے جتنے دے دیے اور میرا ایک دوسرے یاد رکھاؤں گا میں کرتا ہوں گا اس کو کبھی سودا لینے کے لیے نہیں دیکھتا جب سودا لے کے آتا میں کہ وہ صرف کہنا ہے کہ ہماری اور باقی جاتے ہوئے دیتے ہیں میں تو کچھ سیون میں سودا لے کے کڑی مت ماری گئی بھائی تو پوچھتی نہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سودا لیتے میں چھوٹ پھٹک کے سودا لیا تھا سودا لیتے ہوئے چھوٹ پھٹک کے محنت کر کے رفت کر کے سودا لیا تھا کر کے اسی طرح محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر میں تھے باق صاحب بالکل مقلوف اور کلاس ہو گیا ان کے پاس کھانے کے لیے ایک گہری پیسہ بھی موجود جس کتنے مخلوف ہو گیا ہے مبی علی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بار بالکل پیسہ نہیں تھا کہ پورا ہماری اور رضی اللہ تعالیٰ سب کو ہو ربی اللہ اور تعالیٰ ہو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماسا میں آئے آپ نے ان کو پوچھا کیا کہ کیا کہا یا رسول اللہ کا فل پر کہا کیا اللہ کے ابھی جب گھر سے پہلے لگا میرا بیٹا بھی میرے پاس تھا میری بیوی بھی میرے کافی میں میرے, میرے اپنا نال مال بھی دیکھتے کے اکٹھا کر کے اپنے پاس کوٹلی میں رکھا ہوا کہ میں بھی میں ہجمت کرتا ہوں میں رہ جاؤ مشکل ہو یا رسول اللہ گھر والوں کو پتا چلا سکرال والا تیری سین چلے گئے اللہ کے ابھی میرے ماں باپ کو پتا چلا بیٹا بھی چیلنج یا دونوں بھی سی لی اور کیا لگے دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کرنا یا رسول اللہ پسند کر لو یا بیٹا اور نال پسند کر کہا اللہ کے ابھی میں نے سنا میں نے کہا کام اور ایک رب کی قسم ہے ایک بیٹا محمد کی محبت پہ ہزار بیٹا قربان یہ دنیا اس کی کیا احست ہے اگر آسمان سے زمین تک اللہ دنیا دے دے ایک طرف محمد اور رسول اللہ کی محبت ہو پوری دنیا کو چھترا لوں محمد کی محبت کو قربان رکھوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح لطف کیا ہے یا رسول اللہ آیا ہم گھر میں کچھ نہیں بعض کچھ نہیں رحمت کا اعداد سے گھر کو کچھ نہیں دکھا تو سب کچھ پا کے آ گیا جو ایمان بچا کے آ گیا اس میں سب کچھ پا لیا کچھ اسی مریض میں رہے فوج ہوئے ان کا بیویوں چار تھیں کتنی تھی چار بیویاں سیدھا فوت ہوئی ایک بیوی کو حصہ کتنا دیتا ہے کل جائیداد میں سے بیویوں کو کس کا حصہ ملتا ہے ایک لگا اور کل جائیداد میں سے بیویوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے ایک بٹا آٹھ ایک بٹا آٹھ پہ چار پہ کسی دیا گیا تو ایک بیوی کو کتنا ایک بٹا بتیس ہوتا ہے؟ ایک بٹا بتیس ایک بیوی کو جو رقم ملی آج سے چودہ سو سال پہلے کتنے سو سال آج سے پچاس سال پہلے ایک روپئے کا شیئر نہیں آتا تھا اور روپے کا من آتا آتا تھا پچاس سال پہلے آج سے پچاس سال پہلے کسی نے لاکھ کا نام نہیں سنا ہوا چودہ سو سال پہلے کیا ہاتھ ہوگا ایک بیوی بی کو بتیس پائنس کا ڈالا وہاں نے سینئر سینئر نے لکھا ہے ایک ایک بیوی بی کو بائیس بائیس لاکھ روپیہ ملا ایک ایک بیوی بی کو کتنا ملا بائیس بائیس پچاس سال کو کیلکولیٹر نہیں ان کے پوچھنے کے کل کتنا روپیہ اس کو بتیس ہزار روپے تیز آرٹ تیز یو آر تھا چھ ساٹھ کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ عالم تھا جن چیزیں کھانا ایک ارب اس اسی کروڑ روپیہ بھرتا اس زمانے اسی ان طرح حضرت عثمان زمانے رضی اللہ تعالی ہند ان کے بارے میں ان کثیر اللہ علیہ جی ہے. اور نہایا کہ ان کے پاس اتنے جانور تھے اتنا مال تھا اتنے تنگ اور اتنے مالدار تھے کہ فرمایا ان کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے در خرید پانچ ہزار تھے کتنے پانچ ہزار گلاب لاکر نہیں پانچ ہزار گلاب در خرید اور اس زمانے میں جب کوئی فیکٹری یا کارخانے نہیں ہوتا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 اگر مزارت حرام ہو تو پھر مشارکت بھی دی جائے اگر زمین کے اندر مزارت اور مزارت کا کیا مطلب ہے کہ آپس میں بھائی والی شراکت داری اگر زمین کے اندر آپ شراکت داری پہ پابندی حاصل کرتے ہیں تو پھر اگر بار پہ پابندی کیوں نہیں آئے براہ کر باقی رہ جو اختلاف کا مطلب میں نے اس کی طرف کا بھی اشارہ کیا ہے کہ علماء کے اندر بار مسائل میں اختلاف ہے لیکن ان کے لیے بڑے محتاوت الفاظ استعمال کرنے جاتے محتاط تلفار استعمال کرنے چاہیے اور اصل جن کو ہمارے مذاکرات کو یہ کہا ہے کہ نہیں کرنے چاہیے ان کا مقصد یہ ہے کہ زمین بے آواز نہ بڑی رہے زمین بے آواز نہ پڑی رہے کہ ایک آدمی کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین ہے نہ ان کی کاشت کرتا ہے نہ کاشت کرواتا ہے ایسی صورت میں زمین بے رہے آواز مسلمان کہ رہے بھوک اس لیے اس وقت میں اضافہ ہے لیکن خراب اور عدم حرام کا فتویٰ کبھی علما نے ان مسائل کو نہیں دیا زکات کس پر فرض ہے اور کن کو دی جراثت دی ہے درام نے ہر اس شف پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صدر نے اپنے پروار میں ہر اس شف پر رداز کو فرض قرار دیا ہے جو نصاب کا واحد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 ہر وہ چیز جو تجارت کی نیت سے لی جائے نقد پیسہ اور سونا اور چاندی زورات ان پر نکال خرچ ہے مان لوگ کہتے ہیں جی جو دکان کے اندر مال کھڑا ہوا آئی دکان کے اندر جو مال کھڑا ہوا ہے وہ تجارت کا بال ہے اسی طرح جو دوائیاں ہیں جوتے ہیں کپڑا ہے گلہ ہے جو چیز بھی بالکل کے اندر بیچنے کے لیے بڑی ہوئی ہے ان پر نکال اگر کوئی اس زمینوں کا گاروا کرتا اس زمین پر بھی زکات کر جو بھی مالک کا اس پر زکات کر دیں زکات کس کو لگتی ہے زکات کے مقابلے قرآن آج سے آج کے آٹھ سے آدمی انتظار رکات ہو دل فکار ہو کے لیے مساکین کے لیے الحام عید آئے جو زکات کی فراہمی کے لیے کام کرتے ہیں اسلامی محمدوں جن کو زکاف کی فراہمی کے لیے معروف کیا جائے ان کو زبان سے تنخواہ و اگر کسی کے بارے میں یہ توقع ہو کہ وہ غیر مسلم ہے اس کو قریب لایا جائے تو مسلمان ہو جائے گا جا. اس پر بھی ستاب غیر ناخ گدروں کے آزاد کروانے غلاموں کو Sorry فارت آپ کے ذمہ ہے اس کو جگا کے کو لگا خود جس پر فرق ہے جس کی کفالت انسان کے ذمہ ہے اس کو لگا کہ اس کا خرچ کرنا فرق ہے اس کو زبان کا پیسہ سوچائی ہوا ہے نہیں اور جس کی قبارت آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے اس پر زبان بیوی کی قبالت کے بولو بیوی کو سکا یہی ہو سکتا بیل کے ریٹ اڑنے سال بیوی کے ریٹ ہو گیا لوگوں نے ہیلا یہ بھی بتایا ہوا ہے کس طرح سکاٹ کرتی بیوی کی کفالت خاص کے ماں باپ کی بیٹے کے ماں باپ کو سکاف مطلب کی کپالت بیوی کے سبے کاوت کو بالدا بیوی کے جڑے لائی بیوی ابھی ہے کس طرح اس کے پروام سے اس کو برابر دیکھتا ملا کھاوت گدل اور تلاش ہے کی کفالت بیوی کے سبے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 لازمی ہے موت کتنے کیونکہ یہ تاخرات ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد کرمایا ہے کہ لہلت القدر ان پانچ تاخرات اللہ پرانے پاک میں رب ربض الجلال نے شاد کروایا اندل نہ ہو جی لطل قدر بما ادرا کا ماں لت القدر للت القر خیروں مین انکشا اے مسلمانوں سرو اللہ اپنے محبوب کو غادب کر کے رہتے ہم نے اس قرآن کو للت القدر میں نہ کیا اور اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کہ للت القدر کیا ہے لہلت القدر خیر من الحر ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر برابر نہیں کہا ہزار مہینے کی راتوں کے برابر نہیں کہا بلکہ کیا تھا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 رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی پھر رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کیا اب ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت کے مومنوں کے لیے کتنی آسانی اب ہم پہنچائی اللہ اگر کہتے کہ سارے مہینے میں انہیں تلاش کرو تو مومنوں کو سارے مہینے تلاش کرنا پڑتی اور بڑا مشکل ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اللہ نے میری امت کو نوازا ان کے لیے آسامیاں بھر پہنچا ان کے لیے کہا کہ آخری, آخری اشرے اور اس کو بھی محدود کر دیا کہا آخری عشرے کی پانچ تاخرہ تھا آخری عشرے کی پانچ داخلہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا اذا دخل العشر اللہ آخر شب تبھی دہو اح بائف کا داخلہ نبی پاک کا دستور یہ تھا جب آخری تھا کہ آتا اپنی قبر کر دیتے ساری رات جاگتے ساری رات انیج کے ساتھ میں آیا لے ساری رات جاگتے آئی قضا آؤ ساری رات اپنے گھر والوں کو بھی پانچ رات اور کتنے خوش نصیب تھے جن کو یہ پانچ راتوں میں سے اللہ جاگنے کی توفیق عطا کر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 امام کائلاب نے فرمایا اللہ نے میری امت کو عمریں چھوٹی دی سواب بہت دیا میری امت کو عمریں تھوڑی دی اور سواب پہلی امتوں کی عمریں لمبی سواب کم تھا پہلی امتوں کی عمریں لمبی, لمبی اور سواب فرمایا اللہ کے رسول کو کیا ہے پہلی امت کی عمر کسی کی ہزار برس کسی کی دو ہزار برس جتنی کوئی زیادہ نیکی کرے گا اتنا ہی اس کا سواب اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میری امر میں کرم کی نظر ڈالی امر تھوڑی اجر اللہ کے رسول کو کیسے فرمایا اللہ حالت القدر تمہیں ادا کر دی ہر سال اگر کوئی چالیس برس تیس برس بیس برس ان پانچ راتوں کو تاک راتوں کو گزار دیتا ہے چھاپ کے اللہ نے اس کو کتنا سواب ادا کیا ہر سال تراسی سال کی عبادت اور بیس سال جس کو مل گئے سترہ سو سال کی عمر سے زیادہ خواب ہوگا سترہ سو سال کی عمر سے زیادہ اس لیے اللہ کے رسول نے بعد میری انت کی عمریں تھوڑی سوال اللہ کے بندوں بن راتوں کو چاہتا اور متخب کے لیے یہی ہے کہ وہ متخب جو کہ مسجد میں گوشے میں آ کے بیٹھ جاتا تٹاری میں اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی یاد منانے کے لیے اللہ اس کے سونے کو بھی عبادت قرار دے دیتا ہے جاگنے کو بھی عبادت کرا تھا پھر وہ ان پانچ راتوں کو جاپ کے گزارتا جو اتقاف نہیں رہ سکتا وہ ویسے ان پانچ راتوں کو جاپ کے گزارے لوگوں یاد رکھو اللہ نے یہ ساری راتیں ہمیں بخنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے رکھے تھے کہ مومن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 سارے, انشاءال سارے انشاءاللہ شاء اللہ جو تک سنی سارے انشاءاللہ شاء اللہ جات کے گزارنا ہے. کیوں بھائی بولو بھی نہ منہ سے بھی اونچی بولو اونچی انشاءاللہ شاء اللہ کے بدلو نیت کر لو اور آج ہی سے سوال ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس لیے پھر پانچوں راتوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دعا کون سی مانگنی چاہیے